بسم اللہ رحمہ الرحمد صحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت موجود تمام حاحران کشم سے ایک بار پھر سلام عرص کرتے ہیں فکل احمد سلسلہ داس باب و سوم درخت نمبر 10 پیش نمبر ایک سے شروعہ چاہتا ہے اس میں پہلے جو ہے آج میں روزے مصنون روزے سال میں کون کون سے روزے سنت ہیں کہ امرحت صلی اللہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے میں کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں اور پھر جو روزے کے فضا کے بارے میں ایک دو مسائل بیان فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں سال میں ویسے اب شروع میں بھی پل جاتے ہیں جن دنوں میں واجب ہے اور جن دنوں میں مخرو ہے اور جن دنوں میں حرام ہے ان کے علاوہ باقی سال بھر جو ہے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں نفلی روزے اب جو خاص تاکید کے ساتھ جو سنت روزے ہیں وہ بین فرمارے امسوم لذیذ بحر وہ روزہ فلست بابی جو مستحب ہے ہاں جس کے خاص تاکید ہوئے ہیں وہ تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے وہ مستحب روزے حفیظ اسبوعی ہفتے میں یعنی ہر مہینے کے ہفتے ہر ہفتے میں ہر ہفتے میں جو ہے یہ دو دن جو ہے یہ دن مستحب ہیں ہاں جی مصعوملزیبا رو رضاف الحبا بھی ہیں جو کہ مستحب ہیں فخیل اصبوی تو ہفتے میں یوم السنین و یوم الخمیص ہفتے میں ہر ہفتے میں پیر کا دن اسنین پیر کو بولتے ہیں عربی زبان میں یوم السنین پیر کا دن و یوم الخمیصی ہاں جی خمیص جمعرات کو بولتے ہیں اور جمعرات کا دن یعنی پیر اور جمعرات یہ دو دن ہر ہفتے میں مصطحب روزوں کے دن ہیں ہاں جی جس طرح جس میں آتا ہے کہتے ہیں ان دو دنوں میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں ہاں جی تو روزے کی حالت میں پیش ہو جائیں تو ان بندے کو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذات خوش ہو جاتا ہے تو اس کے رضا مندی حاصل حال ہوگا خاص فلسفہ طالباً حجیث کتابوں میں یہ لکھا ہے تو ہفتے میں یہ دو دن وہ بھی شہری اور مہینوں میں ہر اسلامی مہینے میں اییام بیس میں روزہ رہنا ہے وہ دن کچھ بھی آ جائے ہاں جی کبھی اسی دنوں میں دو سنت سات جمع جاتا ہے وہ پیر جمعرات بھی آ جاتا ہو سکتا ہے آ جائیں پیر یا جمعرات بھی اور ساتھ ہی جو ایام عیام بیس بھی جمع ہو جائے بیس ویسے سفیدی کے معنی میں نورانی کے معنی میں اور ایام بیس سے مراد جو ہے ہر مہینے کے نورانی ایام سے مراد ہر مہینے چاند جو ہر اسلامی مہینے کے <تصفح> تیرہ چودہ پندرہ تاریخ جس میں چاند کی روشنی مکمل ہوتی ہے یہ تین دن مراد ہے ہاں جی ہوا فی الشار اور مہینے میں اسلامی مہینے میں الیام اللّہ بیس ایام بیس ہے ویام بیس کون سی دن ہے وہیا اور یہ ایام بیس یوم سالث اشر تیرہواں تاریخ رابع اشر چودہواں تاریخ و الاقام اشر پانچواں تاریخ من کل لشیرن ہر اسلامی مہینے کا انگریزی مہینے کا نہیں ہر اسلامی مہینے کا کیونکہ اسلامی مہینے میں ان دنوں میں چاند مکمل اپنی روشنی ظاہر کرتی ہے تو ان تین دن یہ تین دن ہر مہینے میں سنت روزہ ہے مستحب روزہ ہے خاص ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہی صنعت یہ باقی سال میں کچھ دنوں میں زیادہ ثواب ہے وہ کیا وہی صنعت یوم معاشرہ ایک تو عاشرے کے دن کا روزہ ہے دوسرا بھائی یوم آ آشرہ تو دس محرم ہو گیا یوم تعصب آ جو ہے نو تاریخ کو محرم کی نو تاریخ کو یوم تعصع بولتے ہیں اس دن کو بھی روزہ رہنا مصطاب ہے البتہ یوم عاشرہ کے بارے میں دوسرے عالم اسلام کے فرقوں میں جیسا لال تشیہ ہے وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اگر رکھیں تو پھاقہ رکھتا ہے فاقر رہنے کے بعد زور کے بعد کھا لیتے ہیں لیکن ہمارے فقہ کی روشنی میں جو ہے اس دن روزہ رہنا مستحب ہے یہ عاشرے کے دن کا روزہ فرماتے ہیں حدیث میں قدیم ملایام سطح سابقہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی اس دس ضلع دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے تو اس لیے جو ہے یہ دن شروع سے ہی ایک سخاص احترام کے لائق دن ہیں اس لیے یہ دن روزہ رکھتے ہیں جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں دن جو ہے نے فتح کی خوشی میں روزہ رکھا ہے یہ بات انتہائی عجیب سے لگتا ہے کیونکہ یزید اس مزاج کا آدمی نہیں ہے وہ اس کو فتح ہو جائے تو وہ ڈھول دھماکہ کرے گا وہ شو شرابہ کرے گا ہاں جی وہ روزہ تھوڑا رکھتے ہیں وہ اللہ کے شاکر بندہ تھوڑی ہے کسی کامیابی پر وہ اللہ کا شکر کریں ہاں وہ ایک بدباک انسان تھا شرابی کبابی انسان تھا ہاں جی وہ فسق کو حجور سے اس کو وجود غرق تھا اس کو روزے سے کیا تعلق ہے تو ہاں جی اس کو روزے سے تو کوئی سرکار نہیں وہ اللہ کے شاکر بندہ تھوڑی ہے کہ اس کو بظاہر فتح ہو تو اللہ کا شکر کریں لہٰذا یہ باتیں قرین خیاس نہیں ہیں حقیقت پر ممنی نظر نہیں آ رہا اور عاشرہ کے احترام سابق انبیاء کی تاریخ میں بھی ہے شاید اس وجہ سے ہوگا کہ جی دن یہ کربلا کا واقع ہونا تھا یا اس کے پیچھے اور بھی اللہ تعالیٰ تفصیل میں تین خلصفے ہوں گے جس وجہ سے یہ شروع سے اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے سابقہ انبیاء کے ادوار میں بھی اور جو ہے کربلا کے واقعہ ہونے سے پہلے بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے لوگ ہاں اس سے پہلے بھی روزہ رکھا کر دیتے یہ نہیں کربلا کے واقعہ ہونے کے بعد روزہ رہنے شروع کیا اور اس سے پہلے سے بھی لہذا جو ہے بدون کسی کراحت کے ہمارے فقیقی سری حکم کی روشنی میں عاشرے کے دن روزہ رہنے مستحب ہے ہاں مستحب ہے سنت روزہ ہے و یوم تاسوہ اور نو تاریخ کو سنت ہیں و وہیوم ارفہ اور ارفہ کے دن ارفہ یعنی ماحذیحجی یعنی ما ذی الحجہ قربانی کا مہینہ معاذ کی نو تاریخ کو بھی روزہ رہنا مصطعف ہے لیکن 10 تاریخ کو تو عید ہے اس میں روزہ رہنا حرام ہے تو نو تاریخ کو روزہ رہنا مصطاف ہے تو اس طرح محرم کے دو دن نو اور دس دونوں محرم مصطاف ہیں اور ذی الحجیہ میں صرف نو تاریخ کو مصطف ہے اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں سال میں وسط وسیط من اور چھ دن من شوال رمضان کے بعد جو ہے ما جو محناتا ہے ماشاوال اس میں چھ دن جو ہے روزہ رکھنا مصطف ہے فرماتے ہیں اس دن جو ہے چھ دن روزہ رکھنا مصطع ہے من غیر تعین اب یہ کون سا پہلا جو ہی آج عید ہو گیا دوسرے دن سے چھ دن پورا کریں یا پہ یا دوسرے ہفتے میں پورا کریں تیسرے ہفتے میں پورا کریں چوتھے ہفتے میں یہ چھ دن پورا کریں کیا کریں شاست فرماتے ہیں من غیر تعیین یون کسی تعین کے وہ طوالین اور تسلسل کے اس میں یہ حکم بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ پہلا چھ دن ہی روزہ رکھیں اس کے فوراً بعد اس کا یہ روزہ رکھنا مستاب ہو یا یہ چھ دن جب آپ رہنا چاہیں تو مسلسل رکھنا ضروری ہو نشا سے فرماتے ہیں نہ اس میں مسلسل رکھنا ضروری ہے اور نہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری ہے بلکہ جو ہے آپ اس مہینے میں اگر آپ نے چھ دن روزہ پورا کر دیا تو آپ کو اس شہ دن کے روزے کا ثواب مل جائے گا اور مسلسل رہنا چاہیے جس سے آپ کو یا صحت یا حالات اجازت دیتی ہیں پورا مہینے میں جمعہ جمعہ کر کے دن پورا کریں تو کون سا افضل فرماتے ہیں وہ طوالی افضل ہو البتہ چھ دن مسلسل رہنا خواہ پہلے ہفتے میں رکھیں خواہ دوسرے ہفتے میں خواہ تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں لیکن مسلسل رہنا افضل ہے اگر کسی نے مسلسل نہیں رکھا پر مہینے میں چھ دن پورا کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس چھ دن کے سنت کا ثواب اس کو دے دے گا باقی اس مہینے میں چھ دن روزہ رہنے کا خاص فلسفہ یہ لکھا ہے کیونکہ رمضان المبارک دن کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے جو ہے ہر ایک روزے کے بدلے میں دس روزے کا ثواب دے دیں تو تیس دن کا جو ہے تیس دروے دس تو تین سو دن کا اللہ آپ کو ثواب دے گا اور یہ چھ دن میں اگر آپ پورا کریں تو اسلامی مہینے کے لحاظ سے ہاں جی اسلامی مہینے کی جو ہے دنوں کی تعداد تین سو ساٹھ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے انگریزی تین سو پینسٹھ ہے اسلامی تین سو ساٹھ سے زیادہ نہیں ہوتے تو یہ تین سو ساٹھ جو ہے آپ یہ چھ دن میں روزہ رکھیں گے تو چھ درویدہ ساٹھ روزہ ہو جائے گا تو عادی میں آئے جو شخص رمضان مبارک کے چھ تیس دن کے بساد یہ چھ دن شوال میں پورا کریں اور ہمیشہ یہی کرتے رہیں سال بار وہ یہی کرتے رہیں تو کل قیامت میں یہ بندہ ایسا معشر ہوگا گیا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا ہے سو مدہر کو اس کو سو ملے یعنی زندگی بھر اس نے روزہ رکھا اور ہمیشہ روزہ رکھا ہاں جی ہمیشہ روزہ رکھنے واقع ہے اس کو اللہ ثواب دے گا کیونکہ کوئی اس نے تین سو پینسٹھ روزہ رکھا تین سو سال روزہ رکھا آئندہ سال پھر ایسے ہی تین سو سال رکھا آئندہ سال پھر ایسے ہی تین سو رکھا تو اس طرح اس نے جو ہے زندگی بھر روزہ رہنے والوں کا اللہ اس کو صوف دے گا تو اذان گرمی اس لحاظ سے یہ چھ دن بہت اہمیت کے حامل ہے کہ رمضان کے روزے کے ثواب کو اور چار چین لگا دیتے ہیں اور آپ کو سو مدہر زندگی بھر روزہ رہنے والے لوگوں کے صف میں آپ کا نام درج ہوگا اور قل کے میں بہت بڑے عاجیز اور ثواب سے اللہ تعالیٰ نوازے گا کیونکہ روزے کے ثواب خاص طور پر حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میں خود دے دوں گا اسوملی وانا عزیب ہی روزہ میرے لیے اور میرے پاک ذات ہی اس کا ثواب دے گا اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ولا عجیب السوم اور واجب نہیں ہوتے مصطعب روزے بھی شروع رکھنا شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتے مصطف مصعف ہی رہتے ہیں آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا نیت کال جیسوا تو روزہ واجب ہو جائے نہیں مصطحب مصطف رہتا ہے البتہ تو پھر کیا دن کو میں کھا سکتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں یہ گروہ ال افطار البتہ مصطف روزہ جب آپ نے رکھ دیا ہے تو مخرو ہے اس کا افطہار کرنا یہ گرہول افطار روزے میں کب بعد زوالی زوال کے بعد زوال سے پہلے اگر آپ نے افطار کیا تو مغروب ہی نہیں زوال کی بات آپ آدھا حساب آپ نے روزہ رکھ تو زوال کی بات روزے کا افطار کرنا بغیر ثباب ان کسی عذر کے کوئی بخار کوئی بیماری کوئی سبب کوئی شدید بھوک پیاس ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا آرام سے تھا اور اس کے وجود آپ نے کھا لیا تو یہ مخروب ہے گناہ پھر بھی نہیں ہے ولا و دو یا لیکن اگر آپ روزہ رکھا ہوئے ہے یا زہر سے پہلے یا زہر کے بعد جب بھی آپ نے مصطاف روزہ رکھا ہوئے ہے روزہ مصعف روزہ رکھا ہوا ہے ہاں جی اور آپ کو دعوت دی جائے کسی کھانے کا کسی بھی گھر میں آپ پہنچ گئیں اور آپ کو دعوت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں ولادو یا اگر دعوت دی گئی کہ سکھانے کا حال ہفتہ اور افزا تو چپکے سے افطار کا نافذل ہے یہاں آپ کا کھانے میں ثواب ہے نہیں کھانے میں ثواب نہیں ہے لہٰذا علما نادی ثواب لینا ہے نا یہاں اللہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے وقت سے پہلے افطار وقت سے پہلے آپ کو افطار کرائیں گے سمجھو لہٰذا کچھ لوگ اس میں تغلف کرتے ہیں اللہ چاہتے ہیں آپ کے روزہ مغفیر ہے اور چونکہ روزہ شری عمل ہے کسی کو پتہ نہیں آپ روزہ رکھا نہیں جب تک آپ خود نہیں بتائے گا لہذا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو سر لنجواب دینا ثواب دینا چاہتے ہیں لہٰذا چپکے سکھائیں اصلاً کسی کو محسوس ہونے نہ دیں کہ میں روزہ ہوں چاہے پیش کریں پانی پیش کریں کوئی بھی چیزیں کیا ہاں جو بھی میں آپ کو افطار پیش کریں بسم اللہ کر کے اس کو افطار کر لیں اللہ آپ کو پورا روزے کا ثواب دے دے گا آگے فرماتے ہیں المسافر ہومریض اور آگے فرماتے ہیں چونکہ سفر میں اگر مسافت پورا ہو گیا شرائط پورا ہو گیا ہمیں جو ہے روزہ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں نہیں ساصر فرماتے ہیں ایک مسافر جو روزہ رکھ سکتے تھے بیماری روزہ رکھ سکتے تھے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھا اس کے باجود اگر وہ کھا لیں تو ہر روز کے بدلے میں بعد میں قاضہ بھی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مت کھانا صدقہ بھی دے دیں اور وہ صدقہ دینا مستحاف ہے فرما المسافر اور مریض مسافر اور مریض دونوں المتیقہ جو طاقت رکھتے تھے لسوں میں روزے کا لیکن اضافہ لیکن اس نے افطار کیا کیونکہ سسین فرمادہ نے فرما ان اس کا روزہ رہنا افضل لے جب وہ طاقت رکھتے ہیں اور روزہ اس کے لیے بالکل آسان و مشکل نہ ہو جب افطار کے پھر سفر سفر میں وہ بیماری کے وقت تو فالحمت تو ان دونوں پر القضاء واجو قضا تو ان پر واجب ہے بعد میں جتنے دن کھایا ہے لیکن اس کے علاوہ ولی کل ہر دن کے بدلے یاغذیانی وہ قضا کرے گا جتنے دن قضا بعد میں قضا کرے گا اسی دن کے حساب سے یستحب صاحب و مصطاف ہے لیکل من ان دونوں پر یعنی ہاں صحت جی سلامت بالکل روزہ رکھ سکنے والے مریض پر بھی مسافر پر بھی موستاف ہر روز کے بدلے میں فی ایک فدیہ دے دیں بھی متمنت ایک متخانہ لمسکن کسی کھانے کو وہ کیوں <تصف> لیکن دہشت کے نظرے کے مطابق روزہ رکھنا جو رکھ سکتے تھے سفر میں بھی بیماری میں بھی اس کے رکھنا مستحب تھا اس نے استباء اور افضل تھا رکھنا افضل تھا اس نے اس افضلیت کو چھوڑ دیا تو اس افضلیت کو حاصل کرنے کے لیے اس افضلیت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایک مل کھانا بھی مسکین کو دینا مستحب رکھا ہے ایک مل خانہ اس بار طالباً سو روپے کے برابر ہے تو وہ دے دیں گے تو آپ کو یہ ثواب پورا مل جائے گا البتہ اس صدقے کا دینا واجب نہیں مستحب ہے کا وقت کرا فرماتے ہیں اور روزہ دار کے لیے ہاں کوئی بھی مستحب روزہ واجب روزہ ہو روزہار کے لیے مخروح ہے الوسال بین یو میں دو دن مسلسل بجو نے کچھ کھائے پیے روزہ رکھے میں نے آج روزہ رکھا شام کو افطاری بھی نہیں کیا اور پھر رات کو سحرے بھی نہیں کھایا دوسرے دن پھر روزہ رکھا تو یہ مکروح ہے ہاں جی اللہ تعالی سے پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا شہری کھانا مشعف ہے فرمایا ہاں جی مستعف اسی وجہ سے اور سہری وغیرہ نہ کھانا بھی نہ کرنا یہ مکرو ہے مسلسل دو دن روزہ رہنے مخروع ہے تو اس سے مسا روزے کے ثواب میں کمی آ جائے گا کچھ کھا کے روزہ رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا تو انسان عقلمند والا کام کرے ہاں جی میں نے والا کام نہ کریں ولا یا جو جو تصور فرماتے ہیں شہری کھانا جائش نہیں ہے کب واہ و جب آپ کو شک ہو رہا ہے تو صبح صبح صادق ہونے کا شک ہو رہا ہو تو پھر آپ کو شہری کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ کھائیں گے صبح ہو گیا تو آپ کو روزہ باطل ہوگا شک ہوتے ہوئے ہاں لیکن آپ کو یقین ہے ابھی صبح سازق نہیں ہوا ہے تو آپ کھا لیں لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ صبح صادق ہو گیا تھا اس پر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن آپ کو شک ہو گیا صبح ہونے کا پھر بھی آپ نے کھا گیا بعد میں صبح ہو گیا تھا آپ کا روزہ باطل ہے اس لیے فرمائیے جائز سے نہیں ہے شہری کھانا آپ کو شک ہو صبح صادق ہونے کا ہاں جی اور اس کے بعد ہم رمضان کے روزوں کو کیسے رکھیں فرمات اماں قازہ وسو مشار رمضان رمضان کے روزے کا قازہ ہاں جی حیا جد جیسے متوالین مسلسل رکھنا بھی جتنے دن قضا ہوا ہے وہ متفرکن اور الگ الگ دنوں میں رکھنا بھی صحیح لیکن وہ طوالی افضل مسلسل رکھنا افضل ہیں انلم یقین مضیفاً اگر آپ کو کمزور نہ کرتا مسلسل رہنے سے رمضان کا قضا اور معذوفی اگر کمزور ہو رہا ہے آپ کو تو پھر بیماری کمزوری ہو رہا ہے روزہ رہنے سے مسلسل تو تفرق کا اولا تو طور توبہ رہنا ہاں جی جمعرات جمعہ کر کے رہنا ہاں جی مختلف دنوں میں رہنا افضل لے اولا ہے آگے فرماتے ہیں وہ کل مافات اور جو بھی روزہ جو بھی فوتے ہیں روزے میں سے اگر وہ روزہ اصل روزہ ان کا نا اگر اصل روزہ جو آپ سے فوت واجب ہو کا ناقضہ واجبً تو اس کا قضا بھی واجب ہے وہ ان کان اگر اصل روزہ مشتاف ہیں کا ہے، تطاون تا اس کا قضا کرنا بھی مصطف ہے جملہ جزرے کا روزہ رکھتے تھے نہیں رکھ پایا اور نظر بھی نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا قضا کرنا مصطاف ہے لہٰذا لم وہ علم تتوا وہ مصطعف روزے کا آپ نے بعد میں اس بار نہیں کیا لابا شبھی کوئی حارج نہیں اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے کلمات ہوتا ہے